بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے عالیہ کا سبق جو ہے کے سبق قدوری کا اسباق شروع کرنے قدوری کا کتاب البیو سے. کتاب سے سے اور باقی جو خاصہ کے اندر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا قدوری کا حصہ جو ہے کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں باقی حصہ جو ہے وہ اب اس سال جو ہے وہ خاص طرح کے اندر ہے اور یہ سبق شروع ہوتا ہے کتاب البیو سے تو جیسے ہماری ترتیب ہوتی ہے جیسے ترتیب ہوتی ہے دروشیف پہلے پڑھ لیں ادرو شریف پڑھ لیں مسئلہ راستہ مولانا محمد مولانا پیچھے پیچھے آپ لوگ پڑھتے رہیں گے اور يا فتاح يا عليم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم صل على عليه وسلم جی تو کتاب البیو کتاب البیو سے ہم نے شروع کرنا ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ویو کا تعلق ہوتا ہے معاملات کے ساتھ ویو کا تعلق ہوتا ہے معاملات کے ساتھ آپ لوگوں نے جو پہلا حصہ پڑھا تھا جو پہلا حصہ پڑھا تھا وہ پڑھا ہے آپ نے عبادات کے ساتھ جس میں آپ نے پڑھی کتاب التہارت پڑھی پھر کتاب سلاة پڑی پھر کتاب زکاة پھر کتاب سعم اور کتاب الحج اور اسی طرح ہی نکاح کے متعلق وہ بھی پڑھا تو نکاح کا تعلق بھی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے معاملات کے ساتھ اور بیو کا تعلق بھی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے میں ان جس طرح آپ سے ہمیشہ votingKO کہہ رہتا ہوں کہ ہمارے جو دین ہے اس کے دین کے پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات تو یہ کتاب الب اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے تو پہلی فزی سے یہ ہو گئی ہے صاحب قدوری کی ایک ترتیب یہ رہی ہے باقی جو اثرات ہیں وہ تھوڑی سی ترتیب ان کی مختلف ہوتی ہے آپ دیکھیں کتاب الحج ختم ہوتی ہے کتاب الحج جب جو ختم ہوتی ہے تو انہوں نے بیو کو شروع کر دیا عمومی طور پہ کتابوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے ہدایہ میں جب آپ جائیں گے ہدایہ کو پڑھیں گے تو ہدایا پہلے عبادات کا حصہ مکمل ہوگا ہدایہ کے اندر جیسے تہارت نماز زکوٰۃ یہ ساری چیزیں مکمل ہوں گی اس کے بعد وہ پھر جو دوسری جلد شروع ہوتی ہے وہ کتاب النکاح سے شروع ہوتی ہے کتاب النکاح سے پھر تیسری جلد کے اندر جا کر پھر بیو شروع ہوتی ہے لیکن انہوں نے بیو کو مقدم کر دیا ہے بیو کو مقدم کر دیا نکاح کے معاملات نکاح کے اوپر اس کی وجہ یہ جو ہاشے والے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیو ہے اس کے اندر لوگ لوگ زیادہ محتاج ہیں بہ نکاح کے دیکھیں بچے کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بچہ خرید و فروخت بھی کرتا ہے مرد عورت سب ہر کوئی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے تو گویا یہ ایک عام چیز ہے اور ہر بندے کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے نکاح کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہو اس لیے نکاح کو مؤخر کر دیا بیو کو مقدم کر دیا کہ دیکھو یہ چیز بڑی اہم ہے تو پہلے یہ چیز پڑھ لو بعد میں پھر نکاح کے معاملات کر لینا پہلے عبادات کو ذکر کیا پہلے عبادات کو ذکر کیا پھر اس کے بعد ان کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کی عمومی چیز تھی اس وجہ سے ذکر کر دیا اب بلو ال جمع ذکر کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ بیو جمع ذکر کی ہے بھئی اس کی جگہ کتاب الب کہہ دیتے بے بلو کو کر دیا تو اس کی وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یا تو اس سے مراد بیو سے مراد مبیع ہے بیو سے مراد کیا ہے مبی مبی کسی کہتے ہیں جس چیز کو بیچا جائے تو چیزیں مختلف قسم کی چیزیں بیچی جاتی ہیں جب مختلف چیزیں بیچی جاتی ہیں تو وہ جمع ہوتی ہیں اس وجہ سے بیو کہہ کر اس سے مراد مبی مراد لے لی تو جب مبی مراد لے لی تو اس وجہ سے اس کو جمع کر دیا کہ چیزیں بہت زیادہ بیچی جاتی ہیں اس وجہ سے نا یا تو یا یہ اس میں سے یا اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی یعنی یہ مبی چیز ہے چیزیں مختلف ہوتی ہیں یا اس سے مراد یہ ہے کہ ب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں انوا بے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ان قسموں کے اعتبار سے جمع کا کر ذکر کر دیا ہے ان قسموں کے اعتبار سے جمع ذکر کرتی ہے کہ ابھی ہم پڑھیں گے ان شاء کی مختلف قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں تو اس کے متعلق یہ بات چل رہی ہے اب آپ نے کچھ چیزیں کتاب الب سے پہلے سمجھنی ہیں وہ کیا کیا ہیں آپ نے یہ اصطلاحات یاد رکھنی ہے دیکھیں ایک لفظ آئے گا بائے بائے با الفرآم بائے. بائے کا مطلب ہے بیچنے والا بائے کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا نمبر دو مشتری مشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنے والا مشتری کا ہوتا ہے خریدنے والا نمبر تین مبی مبی با یبی اسے بے ان پا ہوا بیان بینا کا مبیون ہم نے پڑھا تھا مبیون اجوق اجوق یہ مفول تھا مبیون تھا مبیون بن گیا تو یہ کیا مفول ہے مفعول کا سیکھا ہے مفعول مبیع جس چیز کو بیچا جاتا ہے نا جس چیز کو بیچا جائے سو کہتے ہیں مبیع اب آگے جی نمبر چار سمن نمبر چار ہوتا ہے سمن سا میم نون تا سمن سا میم نون سمن جو چیز کی قیمت طے ہو جاتی ہے نا جو چیز طے ہو جاتی ہے مثلا میں دکاندار کے پاس جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی یہ کپڑا کتنے کا ہے وہ کہتا ہے جی دو سو روپئے کا میں کہتا ہوں نہیں جی میں تو آپ ڈیڑھ سو روپیہ دوں گا کرتے کرتے کرتے ایک سو چالیس روپئے کے اوپر میں خرید لیتا ہوں تو جو ایک سو چالیس روپیہ جو ہماری بھاؤتاؤ کے بعد جو چیز متعین ہوگی جو پیسے متعین ہوگی وہ کیا کہے گا وہ کہلے گا سمن سمن تو کتنی چیزیں ہوگی چار چیزیں ایک بائے بیچنے والا مشتری خریدنے والا نمبر تین مبیر جس چیز کو بٹا جا رہا ہے اور نمبر چار سمن جو بھاؤ تاؤ کے بعد جو چیز طے ہو جاتی ہے وہ کیا ہوگی جس چیز پہ آپ سودا کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے سمن ٹھیک ہے ایک اور چیز آپ کو پتہ چاہتا ہوں پانچویں چیز بھی لکھیں قیمت قیمت ایک ہے سمن ایک ہے قیمت مارکیٹ کے अंदर جیسے کہ دکان آپ جاتے ہیں دکانوں کے اوپر تو انہوں نے ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ ریٹ جو ہے, یہ دو سو روپئے کا کپڑا ہے دو سو روپے کا کپڑا ہے ریٹ لکھا ہوا ہے تو جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے نا وہ کہمت جو مارکیٹ ریٹ چل رہی ہوگی وہ کہمت اور جس کے اوپر آپ کا سودا طے ہو جاتا ہے نا وہ کہتا ہے سمن قیمت اور سمن میں فرق ہے قیمت تو وہ جو مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے جو لوگ عمومی طور پہ کیا ہوا ہوتا ہے اور سمن جس کی اندر جا کے آپ خرید لیتے ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے لیے تو وہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سمن جو پیچھے بچے گا تو وہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو سمن بچے گا وہ چار سو روپیہ بتائیں گے تو یہ پچاس روپے سے شروع ہوں گی کہ جی پچاس روپے کے اوپر ہم تو پچاس روپے کا لیں گے تو کرتے کرتے کرتے ڈیڑھ سو دو سو روپئے کے اندر سودا ہو جائے گا تو یہ چیز سمن اور قیمت یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے قیمت وہ ہوتی ہے کہ جو بازار کے اندر ایک ریٹ چل رہا ہوتا ہے اور سمن جس کے اوپر آپ بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد جو آپ معاملہ کر لیتے ہیں وہ کہلاتا ہے ایک اور چیز آپ کو سمجھاتا چلو وہ آپ نے یہ کرنا ہے ایک کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ازداد میں سے ازداد ازداد حمزہ واد دال زد جس نا زد تو حمزہ زال اور دال خالف دال یہ کچھ الفاظ وہ اسداد جس سے لکھ دیے انہوں نے ازداد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جو دو مانا رکھتے ہیں اور دونوں الٹ رکھتے ہیں اپنے مانا کے اعتبار سے دو مانا اور دونوں کے اندر کیا پائے جا رہا ہے الٹ مانا پائے جا رہا ہے اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسا کہ ایک لفظ ہوتا ہے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے مولا مولا مولا کا لفظ غلام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر مولا اور آقا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے مولا دیکھیں لفظ ایک ہے معنی دو آ رہے ہیں غلام کے لیے بھی استعمال ہو رہے آکا کے لیے تو ہم کہتے ہیں یہ اسداد میں سے ہے ازداد کیا مطلب زد والے دو میننگز آ رہے ہیں اور دونوں کیا آ رہے ہیں بالکل آپوزٹ ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو یہ بے کا لفظ ہے یہ جو بیگ کا لفظ ہے یہ بھی ازداد میں سے ہے بیگ کا لفظ کبھی خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور خریدنا اور بیچنا دونوں ایک دوسرے کی کیا ہیں ضد ہے نا ایک دوسرے کی ضد ہے خریدنا اور بیچنا پے کا لفظ بھی کیا ازداد میں سے ہے خریدنا بھی اور بیچنا بھی جیسے میں بتایا مولا کا لفظ خرید اس میں غلام کے لیے بھی اور آقا کو بھی اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ذرا آج تھوڑی سی تفصیلات ہیں ذرا آپ کو پتا ہے میں تفصیلات میں زیادہ جاتا نہیں ہوں لیکن یہ میں صرف آپ کو ایک دفعہ یہ چیزیں کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے ہر کتاب کے اندر آنی ہے ہر جگہ کے اوپر یہ باتیں آنی ہے ایک ہی دفعہ جب ہو جائے معاملہ ہاں تو اس کی جو ٹرمز ہیں وہ ہمیں پتا ہوگا جب بھی ہم کتاب شروع کریں تو ہمیں پوری اس کی ٹرمز پتا ہوں کہ جی اس کتاب کے اندر کیا لفظ کس طرح استعمال ہوگا ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ہوگی اب بی کیسے کس کی تاریخ کیا ہے مال کو مال کے بدلے بیچنا مال کو مال کے بدلے بیچنا باہم رضامندی سے کسی مال کو آپ مال کے بدلے بیچ رہے ہوتے ہیں اور دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے اس کہتے ہیں بے ٹھیک ہے تو مال کو مال کے بدلے بیچنا باہم رضامندی سے رضامندی ضروری ہے رضا مندی نہ ہو میں کسی چیز کھینچ لوں اور اس کو پچاس روپے دے دوں میں کہوں کہ جی یہ لو جی بس میں نے لے لی ہے یہ چیز وہ کہا جی میری تو یہ سو روپے کی چیز ہے آپ پچاس روپے کی کیسے وہ کر رہے ہیں میں ہوں نہیں جی تو یہ بے نہیں ہے باہم رضامندی سے ہو مال کو مال کے بدلے میں بیچنا ایک لفظ اور سمجھنا ہے آپ نے دو لفظ بلکہ ایک ہوتا ہے ایجاب ایک ہوتا ہے قبول ایک ہوتا ہے ایجاب ایک ہوتا ہے قبول ایجاب کسے کہتے ہیں جب کوئی اقد عقد ہو رہا ہوتا ہے کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے عقد آئن کاف اور دال اخت معاملے کو کہتے ہیں اخت وقو اس کی جماعت ہی ہے جب کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو متعقدین عقد کرنے والے متعقدین کیسے کہتے ہیں متعددین عقل کرنے والے جو دو بندے معاملہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں متاقدین ان میں سے جو پہلے کا کلام ہوتا ہے جو پہلے کا کلام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ایجاب جو دوسرے کے اوپر بات کو رکھتا ہے جو کسی دوسرے کے اوپر آ, آ, آ, کہے گا کہ اس, تا, اس کے جواب کو واجب کرتا ہے جو آپ کو ایجاب او جب یو جی وہ ایجابن کہ جی رہا ہے, یہ کیا کر جواب کو دوسرے کے اوپر واجب کر رہا ہے جواب دو مجھے میں نے تمہارے اوپر ایک بات رکھی ہے تم جو ہے کہتے ہیں نا بھائی اب آپ کے کورٹ میں میں نے یہ بال پھینک دی ہے آپ کے کورٹ میں پھینک دی है آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بال کو دوبارہ میرے کوٹ میں پھینکنا ہے ٹھیک ہے تو جو بندہ پہلے بولتا ہے نا جو بندہ پہلے بولتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ بال کو دوسرے کے کورٹ میں پھینک دیتا ہے کہ اب آپ آپ کو کر دیے اب آپ اس کا مجھے دیں کہ بال کو آپ واپس کیا کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ایجاب ایجاب ایجاب کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا ثابت کرنا واجب کرنا ثابت کرنا تو پہلے کا جو کلام ہوگا کیا لے گا ایجاب اور قبول قبول کیا ہوگا جو دوسرا بندہ جو وہ کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہوگا قبول کہ جو دوسرا بندہ جو اس کا جو میں نے بتایا جو بال کو دوبارہ آپ کے کوٹ میں پھینکے گا تو کیا گا گا وہ قبول ٹھیک ہے جی ایک لفظ اور سمجھتے جائیے اینکاد کسے کہتے ہیں انعقاد ابھی سبق تو نہیں ہے قرآن صاحب کا سبق ہے ابھی سبق تو نہیں ہے ابھی اچھا ٹھیک ہے چینل صحیح انعقاد کسے کہتے ہیں انعقاد انعقاد ہم کہتے ہیں جی بے منعقد ہو گئی ہے بے منعقد ان ان ان یہ ان ایکقدہ یاقد و انکاد مستر ہے ان عقادہ سے سے. تو ان ایک کسے کہتے ہیں متعقدین میں سے متعقدین عقد کرنے والے متعقدین عقد کرنے والے معاملہ کرنے والے متعقدین میں سے ایک کا کلام دوسرے کے ساتھ مطابق ہو جائے ایک کا کلام دوسرے کے ساتھ مطابق ہو جائے تو کیا کہلائے گا کا کہلائے گا میں نے کہا میں نے یہ چیز پچاس روپے کی خریدی ٹھیک ہے میں نے ایجاب کیا نا میں نے خریدی یہ پہلا کلا... کلام یہ ہے آپ نے کہا کہ میں نے یہ چیز پچاس روپے کی بیچ دی تو دیکھیں متاقدین ہم دونوں میں, میں... میں ایک متعقد ہوں آپ ایک مطاقت ہیں متعقدین میں دونوں کا کلام کیا ہو گیا مطابق ہو گیا نا مل گیا آپس میں تو ایک کا کلام دوسرے کے کلام کے مطابق ہو جائے ٹھیک ہے دونوں ایک جیسے ہو جائیں اب کیا ہوتا ہے انعقاد ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں جی میں نے یہ چیز پچاس روپے کی خریدی آپ کہتے ہیں میں نے یہ میں نے یہ چیز سو روپے کی بیچی یہ انعقاد نہیں ہوگا بہ ہوگی بہ ہوگی کیوں کیونکہ ایک کا کلام دوسرے کے مطابق نہیں ہے میں نے کہا پچاس روپے کی خرید رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جی میں سو روپے کی بیچ رہا ہوں تو اس سے بے نہیں ہوگی تو بے کا انعقاد کب ہوگا بے کا انعقاد انعقاد کب ہوگا جب ایک کا کلام دوسرے کے کلام کے مطابق ہو جائے گا تو ہم کہیں گے یہ انعقاد ہو گیا ہے یہ منعقد ہو گئی یہ بے سمجھ گئے بات کو انعقاد کا لفظ بھی سمجھیں اور ایجاب کا لفظ بھی سمجھیں اور قبول کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی اچھا ایک چیز آپ نے اور بھی سمجھنی ہے قبول اور قبول قبول قاف کے کاف کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر ضمہ یعنی پیش قبول اور قبول قبول اور قبول دونوں کیا ہوتے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہیں دونوں ٹھیک ہیں دونوں بولے جا سکتے ہیں یہ مستر ہے مستر ہے دونوں بولے جا سکتے ہیں ایک ہوا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے قبول کا لفظ وہ لیکن کاف کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوا کے لیے لغت میں آپ دیکھیں گے لیکن یہ ایجاب اور قبول یا قبول یہ دونوں ٹھیک ہیں قبول بھی ہو سکتا ہے اور قبول بھی ہو سکتا ہے ایجاب اور قبول جو ہم لفظ بولتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں سے آج بس ہمارا یہ سبق تھا تو اس میں سے پھر آگے انشاءاللہ ہم باقی پھر کل اس میں جائیں گے